سب تہلی گل یہ مہینہ جڑا سفر کا ہے اس مہینے غلط غلط جہر عقید رکھے جاندے نے کہ یہ مہینہ سمجھا جاتا ہے جی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس میں بلائیں اترتی ہیں اور اس کو منحوس جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے یہ تو بڑا غلط شاقی ہے یہ مہینہ تو بلو کا مہینہ ہے بلوں کا مہینہ ہے اس میں اور سے حضرت داتا کاشرا مسلح آلیہ ہے اس میں جناب اور سے اعلیٰ حضرت ہے اور دیگر جناب اچھے اچھے کام ہیں تو یہ منہوس کیسے ہو گیا اس میں بلائنی رحمتیں اترتی ہیں اللہ کے بریوں کا جہاں اور وہاں بلائنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ عقیدہ رکھنا تو ویسے ہی جو ہے نا بہت بری بات ہے نا جی اور سب سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھے کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں نا جی اس لیے کہتے ہیں کہ صفر آپ نے کبھی سنا ہوگا سواد کو کسرے کے ساتھ پڑتے ہیں صفر صفر کا مانا خالی کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس مہنہ یہ مہینہ محرم الحرام کے مہینے کے بعد آتا ہے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کی آپ کی بے سے پہلے محرم میں جنگ حرام تھی یہ تو بات معروف ہے سب لوگ جانتے اس بات کو جنگ حرام تھی تو اس مہینے میں لوگ جو گر ارب تھے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر باہر چلے جاتے تھے جنگ کے لیے اور اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے اور اس میں جو عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ اس میں مہینے میں بلائیں اترتی ہیں تو یہ عقیدہ جو ہے نا بالکل غرض غلط ہے اور یہ تصور کرنا کہ سفر کا مہینہ منحوج مہینہ ہے یہ اسلامی نظریہ نہیں بلکہ ایک شیطانی نظریہ ہے اور یہ رحمانی نظریہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا بچالی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں یہ مہینہ جو ہے منہوس مہینہ میں سدائے علیہ سنت کے لیے آپ کو مائک چاہیے سدائے علیہ سنت سدائے رضا آپ کو مائک چاہیے آپ کو مائک چاہیے, کو چاہیے نہیں ہاں تو جناب والا یہ بات جو ہے نا یہ بات بالکل غلط ہے جہالت کی ر... یہ باتیں ہیں اور جہالت کی یہ رسمیں ہیں اللہ تعالی ہمیں حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے نبی علیہ السلام آپ نے اس کا رد فرمایا ہے اور مسلم شریف میں مسکار شریف میں, میں حدیث پاک ہے ابو شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور ابو شریف کے جناب کتاب میں یہ بات موجود ہے اور مسکا شریف میں بھی روایت موجود ہے مسکا شریف کی روایت سماعت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سے مرویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ولاحمت ولا ولا ولا سفرہ نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ مترتی بیماری ہے نہ ہامہ ہے نہ منزل کمر ہے نہ سکر ہے جی اور بعد حضرات محترم عرب کا خیال تھا کہ چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور جب بعض منزلوں پر آتا ہے تو بارش ہوتی ہے بعض پر ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے حضور علیہ سلاۃسلام نے اس کا رد فرمایا جو ہے وہ حکمے خدا بند ہندوستان میں اونٹ لیکن جب کوئی خارش جگہ جو اونٹ ہے اونٹوں میں چلا جاتا ہے تو دوسرے اونٹوں کو اس سے خارش لگ جاتی ہے اور وہ سب کو خارج ادا کر دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلا پہلا جو تھا کتنے خارج کی ہے نے مرض لگایا ہے تو گرامی قدر یہ تو کوئی بیماری ہو کوئی ایسی بات ہو بلکہ نہیں بلکہ لوگ بات فرماتے ہیں کالا کالا رسول وسلم لا ولا ولا صحیح ولا والا یہ جناد والا یہ حدیثیں موجود ہیں حدیث کے ذخیرہ میں کہ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جیسا کہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی انوکی حدیث کے آپ آخر آخری الفاظ ہیں وہ پر منل مجزو میں ولا منل حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوا ادوا نہیں یعنی کوئی متعدی مرض نہیں اور نہ بد افالی ہے نہ ہاما ہے نہ سفر اور نہ مجزوم سے باغو جیسے شیر سے باغتے ہو یہ سب تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو گیرانی قدر یہ چیزیں جو ہیں تمام کی تمام جو ہیں یہ بدت ہیں اور یہ تمام کی تمام جو ہیں غیر مسلموں کی رقمیں ہیں اس مہینے میں حضور علیہ سلاۃ السلام آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سفر کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو ایک رحمت کا مہینہ سمجھنا چاہیے ایک بلیوں کا مہینہ یہ بلیوں کا مہینہ ہے نا سبر جو بلیوں کا مہینہ ہے اس میں کثرت اولیاء اللہ کے جناب ارس ہوتے ہیں تو ان ہی اللہ ہم لوگ بھی ارس اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے دھوم دھام سے منائیں گے اور سے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بھی بڑے دھوم دھام سے منائیں گے تو جناب والا یہ باتیں ہم سب جو ہے اس چیز کو ذہن ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس مہینہ کوئی مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہے کوئی مہینہ کوئی دن جو ہے وہ منہوس نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں ہاں بھائی وہابیوں کے لیے بلائیں اترتی ہیں دیوبندیوں کے لیے بلائیں اترتی ہیں کیونکہ ارسی اللہ حضرت ہے نا دیکھا آپ ارسی اللہ حضرت کی محفل کریں گے تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی یہ کتنے خبیب سیکھیں گے چلائیں گے کیا کیا کچھ کریں گے ان کے گھروں میں بین ہوگا یہ جی وابلہ کریں گے بلائیں تو ان کے گھر میں ہوں گی نا ان کے گھر میں ہوں گی ہمارے گھر میں جو ہوں گے ارس کی محفلیں ہوں گی اور ہم لوگ جو ہیں عورت کی محفلیں کر کے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ارشال ثواب کریں گے اور جناب والا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی ذات گرامی پر ہم جناب والا ثواب کے امبار جنابر خال کریں گے تو گرامی قدر آپ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ن... بعض لوگ جو ہیں نا بعض جگہوں سے بعض جناب ناموں سے نیک فال یا بد فال نکالتے ہیں جیسے جاہلوں کا طریقہ اسی طرح یہ سفر شریف کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کال طیارہ طیارت و شیر کن کال والنا اللہ ولا اللہ ولا کن اللہ بکل حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب بد جو ہے وہ شرک ہے تین دفعہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور نہیں ہاں میں سے کوئی مگر لیکن اللہ تعالی لے جاتا ہے سب کو بس ہوا بتل کے جی تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ ارشاد گرامی کہ یہ بد پالی جو ہے یہ جناب مشرقوں کی رسم ہے اور شر خفی ہے اور جناب مضبوط عقیدہ رکھنے والے اور مضبوط جناب اپنے آپ کو دین اسلام پر گام رکھنے والے کبھی جو ہیں ایسی حرکت نہیں کرتے ایسا عقیدہ نہیں اپناتے اللہ تعالی ہمیں ایسے بد عقیدگیوں سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سچا اور سچا غلام بنائے اور ایک خوشخبری کی بات آپ کو سناتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کیونکہ سروس ایجاز قادری صاحب کراچی سے تشریف لائے ہوئے تھے آج ان کا پورام تھا ساتھ میں میرا بھی تھا اور ان کے ساتھ مجھے ملے ہیں جناب ارشد مسعود رضوی صاحب آپ جانتے ہوں گے صدایہ علیہ سنت میں جب روم ہوتا تھا اس میں کچھ دیر کے لیے وہ بھی صدایہ علیہ سنت میں درد دیا کرتے تھے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے انہوں نے بہت سی کتابوں کی تخریج بھی کی ہے جیسے حضرت اللہ علیہ کی کتاب کی تفریح کی ہے آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی ہاں جی تو مولانا ارشد مسعود قادری صاحب جو ہیں وہ سدائے والے سنت میں ہوتے تھے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں ہمارے روم میں کہتے ہیں ہمارا نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ مسئلہ کیا ہے کہ میرے, میرے, میری آئی ڈی کا مسئلہ ہے میں نے کہا آئی ڈی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہم لوگ جو ہیں بلو یا گرین کروا دیتے ہیں کوئی بات نہیں ماری. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو بہت جلد جو ہے نا روم میں بلایا جائے گا انشاءاللہ ان سے میرا طے ہو گیا وہ فرماتے ہیں ویسے بڑے محتق آدمی ہیں بڑے جناب بڑے عجیب انداز کی ان کی تحقیق ہے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو سلامت رکھے ابھی بچے ہیں میں ابھی مل کے آیا ہوں ابھی بچے ہیں جی تو امید ہے کہ چند دنوں میں ان کو بھی انشاءاللہ روم میں لانے والا ہوں تاکہ مستقل طور پر آ کے پہلے بھی وہ ڈیڑھ سال صدای اہل سنت میں درخت دیتے رہے ہیں تو آئندہ بھی تشریف لا کے ہمارے اس واعث صاحب اہل سننا میں تشریف لا کے وہ درخت دیا کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ yeah. مائک چھوڑ رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ مغفرہ آواز میری آ رہی ہے تو برائے کرم اللہ خیرہ انشاءاللہ ٹائم اور سنیں بھائی کون کون روم میں سب موجود ہے یا مستا بھائی موجود ہیں اجیب بھائی موجود ہیں آمین کا موجود ہیں حضد ہمارے بھائی یہ پی ایم میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ بل پینا جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس حوالے سے اگر آپ کو معلوم ہے ریڈ بل کے حوالے سے تو ضرور بتائیے گا یہ والے کوئی ڈرنک ہے پاکستان میں بتائیں ملتی نہیں ملتی بارک والے میں جائز ملتی ہے اور کافی عام بھی ہے یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و براکہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دی آپ نے مجھے کیا کہا ہے میرے پاس کیونکہ سپیکر نہیں وہ کیا نام ہے یہ کمپیوٹر کی آواز ہی سلو ہے مائک سلو ہے اس لیے نا مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی تھی آپ تھوڑی سی بلند آواز کر کے مجھے سنائیں جزاک اللہ فیصلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرہ آواز اب میری آ رہی ہے السلام علیکم حضرت یہ ہمارے ایک بھائی نے پی ایم میں پوچھا ہے کہ یہ ریڈ بل غالباً یہ ڈرنک ہے باہر بہت زیادہ مشہور ہے عام بھی ہے اس کو پینا کیسا آیا کہ جائز ہے پی سکتے ہیں اس کو حلال ہے تو اس حوالے سے رضا بتائیے گا حضرت یہ تو نہیں <laughs> کہا حضرت سے پوچھ لیں اس کے بارے میں جزاک خیر سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یہ میں نے دیکھا ہے میری آواز آ رہی ہے نا میری آواز آ ہے نا یہ میں نے دیکھا ہے اس میں ایک بیل کی شاید تصویر بنی ہوتی ہے بیل جیسی نا یہی ہے نا ہاں بیل جیسی تصویر بنی ہوتی ہے تو ہاں جی میں نے کبھی استعمال تو نہیں کیا اور میں نے یہ سنا ہے کہ اس میں نشا نہیں ہوتا نشا نہیں ہوتا اور اگر اس میں کوئی حرام چیز مکس نہیں ہے تو جائز ہے میں نے کبھی استعمال نہیں کیا اس کو لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے اگر اس میں نشہ نہیں ہے کوئی حرام چیز مکس نہیں ہے حرام تو نہیں ہوگی کیونکہ اسلامی ملکوں میں بھی ملتا ہے اسلامی ملکوں میں سعودیہ میں ملتا ہے کثرت سے بحرین میں ملتا ہے کویت میں قطر میں دبئی میں ہر ملک میں یہ ہر کولڈ سٹور سے ملتا ہے تو اگر یہ صورت ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہے تو یہ جائز ہے اگر اس میں نشہ ہے تو پھر جو ہے نا ناجائز جزاک اللہ خیر, خیر لیکن میرا خیال ہے جہاں تک کہ اس میں نشہ نہیں ہے لہذا جائز ہوئی ہے اللہ خیرا اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ یا تو خود مائک پر آ کر پوچھ لیں یا پھر مین ٹیکس پہ لکھ دیں میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا تو جزاک آ جائیں بھائی اور کسی بھائی کا سوال ہو کوئی تو اپنا ہینڈ کر سکتے ہیں مجھے پی ایم کر دیں یا دوسرے ایزی بھائی کو پی ایم کر دیں یہاں جو ایڈمنٹ موجود ہیں ان کو پی ایم کر سکتے ہیں یا منٹ ٹیکس لکھ دیں ان جو بھائی مائک پر ہوں گے وہ آپ کی طرف سے حضر سوال پوچھ لیں گے. آپ کو سوال مل جائے گا جواب مل جائے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے اے سب سے پہلا سوال تو آپ کا زوال کے ٹائم کے بارے میں ہے تو آپ سن لیں زوال کا جو ٹائم ہے ممنوع اوقات جو ہیں نماز کے لیے وہ تین ہیں ایک طلوع شمس کے وقت میں دوسرا غروب شمس کے وقت میں اور تیسرا وہ وقت جب سورج سر پر ہو یعنی جس کو زہر سے پہلے وہ وقت جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو ان اوقات میں جو ہے سجدہ جو ہے عبادت جو ہے سجدہ ممنوع ہے سجدہ نہیں ہو سکتا کوئی نماز پڑی نہیں جا سکتی اور اس کے علاوہ جو اوقات ہیں مثلا اثر کی نماز کے بعد ایک وقت ہے کہ جب آپ نے نماز اثر ادا کر لی ہے تو مغرب تک کوئی نماز نہیں جیسے اور نماز فجر آپ نے ادا کر لی ہے تو طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں یہ دو چیزیں تو یہ ہوگی لیکن ایک ایک بات یاد رکھیں یہ نہیں کہ جب جماعت ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نہیں ادا کرتے کر سکتے اگر آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو آپ اس وقت میں نماز ادا کریں گے سوائے ان تین اوقاتوں کے یعنی سورج تلو ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور جب سورج سر پر آ جائے اس کی مدت جو ہے تقریباً بیس منٹ کے قریب قریب یہ ٹائم ہوتا ہے صبح اور مغرب کا بھی یا اس سے تھوڑا کم زیادہ لیکن احتیاط اتنا جو ہے نا ٹائم ہونا چاہیے صبح کا اور شام کا کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ سورج جو ہے اس کا کتنا بڑا حجم ہوگا اور اس نے غروب ہونا ہے یعنی پردے کے پیچھے جانا ہے تو وہ یہ نہیں کہ ایک سیکنڈ میں چلا جائے گا بلکہ آہستہ آہستہ وقت لگے گا اور وہ وقت کتنا ہوگا اس بات پر میری بات گفتگو جو ہے بحرین کی ایک عالم دین سے ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے سات منٹ وقت ہے سات منٹ کے اندر اندر سورج غروب ہو سکتا ہے اور یہ نماز اس سے پہلے جا رہے میں نے کہا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جب سورج شروع ہوگا اور سورج غروب شروع ہونے سے پہلے سے یہ وقت شروع ہوگا اور غروب ہونے تک یہ وقت رہے گا یہ وقت جو ہے سات منٹ سے زیادہ لگتا ہے لے کر احتیاط پندرہ بیس منٹ جو ہے نا آپ لوگوں کو اس کا انتظار کرنا چاہیے پندرہ بیس منٹ جو ہے نا بیس منٹ کے قریب آپ کو کوئی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے اسی طرح شروع ہونے کے بعد بھی جو آپ شروع کے نماز ادا کریں گے تو وہ بھی تقریبا پندرہ بیس منٹ کے بعد ادا کریں گے اور یہ جو دوپہر کا ہے تقریبا چالیس منٹ کے قریب مجھے پینتیس چالیس منٹ کے قریب کا یہ وقت ہے اس وقت میں آپ کو نماز ادا نہیں کریں گے میرے خیال ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے تو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جنت میں اپنی اسلامی بہنوں کو دیکھنے کے بارے میں اب مسئلہ یہ ہے جنت میں بھی مراتب ہوں گے ہمارے جیسے مرحلے تو نہیں ہوں گے نا ہر مرتبے والے علیحدہ علیحدہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر اسلامی بہنیں اگر ہماری محرم ہوں گی تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ دنیا والی کپیت نہیں ہوگی وہاں وہاں کی کپیت تو اللہ کو معلوم ہے کیا ہوگی دنیا میں جو ظاہر احکام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم پر شریعت جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور قیامت کے بعد کیا ہوگا اللہ عالم ورسولہ عالم یہ نہیں معلوم جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آسان آسان سے مجھے غریب سے سوال کیا کریں اتنے اتنے جو مشکل والے جو ہے نا وہ سوال مفتی ہارگون صاحب سے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ خیر دے اور دوسری بات ہے میں انشاءاللہ اب پاکستان میں ہوں کتابیں تو میری وہاں پڑی ہوئی ہیں بحرین میں اب بغیر کتاب کتابیں یہاں بھی الحمدللہ میرے پاس بہت ہیں لیکن میں نے تھوڑی دیر رہنا میں نے اس دفعہ کتابیں ابھی تک کھولی نہیں ہے اس دفعہ ابھی تک نہیں کھولی کتابیں بار لگے ہوئے الحمدللہ یہاں بھی اور وہاں بھی بہت ہیں جی تو انشاءاللہ میں آتا بھی رہوں گا اور آپ لوگ خصوصی طور پر اللہ عور سے اعلیٰ حضرت کی تیاریاں فرمائیں میری جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو حاضر ہیں